لا حکم اللہ اور اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرتا بالغ فی ایمانکم تمہاری ان قسموں میں جو تم لغ بے کار بولتے ہو یہ وہی پہلی قسم ہے کہ واللہ اللہ اللہ کی قسم خدا قسم ایسے ہو گیا یہ ایسے بولتے رہتے ہیں اللہ نے کام اس پہ نہیں پکڑتے ولا کی اور اللہ تو پکڑتا ہے بما کثربت قلوبکم جو کام کیا ہے تمہارے دل نے جان بوجھ کے جو قسم کھائی ہے نا اللہ اس پہ پکڑے گا تمہیں یہ ہے کہ غموس ڈبو دینے والی واللہ غفورن غفور اور اللہ معاف فرمانے والا ہے مواف کر دے گا جب توبہ کرو گے حلیم اور اللہ بڑا ہلم والا بڑا بردبار ہے کہ اس کے نام کو تم کن کن چیزوں میں استعمال کرتے ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عذاب اس کا آ جاتا مگر بڑا ہی حلیم ہے عذاب نہیں آتا اس کا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی یعنی کوئی بھی آدمی جب زنا کرتا ہے علیہ زب اللہ تو ارشاد فرمایا اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے یہ کیوں فرمایا ہے کہ سر پہ آ جاتا ہے بہت کچھ اس پہ لوگوں نے لکھا ہے ہم آتی ہیں باتیں آپ تو دونوں کے متعلق کا اس لیے کہ انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق ضائع کرنا وہ چوری ہے قتل سے بھی بدتر قرار دیا ہے بعض حالات میں چوری کیونکہ مومن کا مال انسان کا مال بڑی قابل احترام چیز ہے اس لیے چوری کے متعلق یہ کہا کہ جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے اور شدید ترین سب سے بڑا اللہ کا حق ضائع کرنا وہ, وہ, وہ مرد اور عورت کا آپس میں ناجائز تعلقات کا قائم کرنا ہے زنا ہے سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ضائع ہوتا ہے اور انسانوں کا سب سے بڑا حق وہ ضائع ہوتا ہے چوری میں ان دونوں صورتوں میں اشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں ایمان نہیں رہتا سر پہ آ جاتا علی اللہ کبھی اس حالت میں مر جائے تو کیا ہو یہ جو سر پہ آ جاتا ہے نا ایمان اس پہ بہت کچھ لکھا ہے لکھنے والوں نے لیکن ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی بات بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا حق تو یہ تھا کہ اس پہ غزل نازل ہوتا خدا کا جب اس نے چوری کی تھی اور حق تو یہ تھا کہ خدا کا غضب نازل ہوتا جب ایسی بدکاری کی حالت میں تھا لیکن اس کا ایمان بیچ میں آ جاتا ہے کہ اللہ جیسا بھی گناہگار ہے لیکن تیری وحدانیت کی شہادت دیتا ہے رسالت کو مانتا ہے اللہ بھی میں ہوں اسے معاف کرتا حلیم یہ ہے اللہ بردوار ہے تحمل والا ہے اتنی جلدی گرفت نہیں کرتا اب قسم کی بات آ گئی تو قسم سے ملتی جلتی آگے بات ارشاد فرما دی کہ لذینہ یو اور وہ لوگ جو الا کر لیں من ام اپنی بیویوں سے تربسو تو وہ کیا کریں گی انتظار کر کریں ان اربات اشور چار مہینے تک یہ ہے ایلا اور ایلا کا شرم مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات پر قسم کھالے لے یا اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں چار مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا قسم کھانا ازدواجی تعلقات کے انکتا پہ اسے کہتے ہیں ایلا اور اس کے حکم اب اللہ نے دیے ہیں یہاں پہ چار مہینے سے کم اگر اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تین مہینے تک تمہارے ساتھ ایسا تعلق قائم نہیں کروں گا تو آسان بات ہے تین مہینے گزر گئے قسم اس کی پوری ہو گئی کچھ نہیں ایک صورت یہ کہ چار مہینے یا اس سے زیادہ اور اگر چار مہینے پورے ہو گئے اللہ نے فرمایا للذین من نسائم اور جو لوگ اپنی بیویوں سے الا کرتے ہیں تربس و چار مہینے تک انتظار ہے انفاو اور اگر وہ رجوع کر لیں چار مہینوں کے اندر اندر تو ان اللہ غفور اللہ مغفرت کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے